لیکن سورہ سے متعلق چند جو ہے وہ کلیمات میں تعارف کے طور پر پیش کر دیتا ہوں تاکہ ذہن نشی رہیں اللہ سیدنا و مولانا محمد مؤولانا کرم و, و بارک وسلم اس سورت کا نام جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہہا ہے کیونکہ اس سورت کا پہلا کلمہ ہے کہ سورہ سعود اور خوف ہے کہ ان صورتوں کا پہلا کلمہ بھی سعود اور خوف ہے توہا کے معنی میں کئی اقوال ہیں ایک قول یہ ہے کہ یہ اللہ کا اسم ہے ایک قول یہ ہے کہ اس کا معنی ہے اے آدمی اور ایک قول یہ ہے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسم ہے اور اس آیت میں آپ کو ندا فرمائی گئی اے تو اس صورت کا نام سورہ توہا رکھنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور تقریم کو ظاہر کرنا ہے اور کفار کی تانگ اور تشنی آمیز باتوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے ترتیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر چون ہے اور یہ صورت سورہ مریم کے بعد اور سورہ واقعہ سے پہلے نازل ہوئی اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس صورت کا نمبر بیسواں ہے یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب مشرقین مسلمانوں پر بہت مظاہر ڈال رہے تھے اور بہت کم تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے تھے اور ابھی تک مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت نہیں کی تھی اور نہ اس وقت تک حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے تھے حضرت سیدنا عمر بیسط نبی کے پانچ سال بعد اور حبشہ کی طرف ہجرت سے پہلے مسلمان ہوئے تھے تو سورت سے متعلق ہی چند باتیں آپ نے سنی ہیں اس سورت کے شروع میں جو یہ حروف مقدعات میں سے فوح ہے تو اس سے نبی پاک علیہ السلام کی رسالت کا ثبوت ہے کیونکہ ان حروف سے یہ تبدیلی کی ہے کہ یہ کلام ان ہی حروف سے مرکب ہے جن حروف سے تم اپنا کلام مرکب کرتے ہو اگر تمہارے نزدیک کفار تمہارے نزدیک یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو تم بھی ان حروف سے کلام بنا کر لے آؤ اور اگر نہیں لا سکتے تو مان لو کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو حضور علیہ سلاط والسلام پر نازل ہوا ہے اور یہ آپ علیہ السلاط والسلام کی نبوت اور رشادت کی دلیل ہے اور اس کے بعد یہ بتایا کہ یہ قرآن آپ پر اس لیے نہیں نازل کیا گیا کہ آپ کو کسی مشقت اور دشواری میں مبتلا کیا جائے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ یہ لگایا گیا ہے کہ آپ ان کافروں کو مسلمان کر دے آپ کا کام تو صرف ان کو نصیحت کرنا اور اللہ کے احکام پہنچانا ہے یہ قرآن آسمان و زمین کے خالق اور عرش و کرسی کے مالک کا فرمان ہے اس کو ان تک پہنچا دیجئے اور بس سبحان اللہ یاد رکھیے سورہ صاح میں حضرت مصع علیہ السلام کا قصہ بھی بڑی تفصیل سے ہے اور وجہ یہ ہے کہ جس طرح حضرت مس علیہ السلام کا سابقہ فرعون کی متقبر اور ضدی قوم سے تھا اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کا سابق سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سابقہ کفار قور سے تھا اور وہ بھی بہت متقبر اور ضدی تھے تو ہدایت کے لیے جس قسم کی آیات فرعون کی قوم کے حق میں ہیں اس ایک قسم کی آیات کفار قریش پر بھی منطبق ہوں گی اور حضرت موسی علیہ السلام کے واقعے میں جو خاص خط باتیں بیان فرمائی گئی ہیں وہ یہ ہیں کہ حضرت علیہ السلام کا عجرت کر کے مصر سے مدین کی طرف سفر کرنا مدین سے واپس ہوتے ہوئے مقام توہ میں نبو سے سرفراز کیا جانا حضرت علیہ السلام کو اثار اسار بیدا کے معجزات عطا کیا جانا حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم صلاحت کو فرعون کے دربار میں تملی کے لیے جانے کا حکم دینا جب حضرت سیدنا سیدم علیہ السلام کے معجزات کے مقابلے میں جادوگروں کو اپنا اپنے جادو سے معارضہ کرنا اور اپنی شکست کو تسلیم کر کے حضرت موسی علیہ السلام پر ایمان لانا فرعون کا ان ایمان لانے والوں کو سولی پر چڑھانے کی دھمکی دینا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر سے روانہ ہونا پھر کا تعاقب کرنا بنو اسرائیل کا نجاز پانا اور فراؤن کا فرق ہونا حضرت موس علیہ السلام کا طور پر تورف لینے جانا اور بنی اسرائیل کا سامری کے فرنے میں مبتلا ہونا اور دیگر کئی امور ہیں جو یہاں پر بیان کیے گئے ہیں تو انشاءاللہ شاء اللہ تبارک بتالا اس کے علاوہ بھی مطلب کئی ایک نکاح ہیں جو کہ اس صورت کے تعارف کے طور پر پیش بحر کیے جا سکتے ہیں لیکن یہ مختصر تعارف ہے جو ہم نے آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کر دیا ہے تو میرے رب نے چاہا تو کل سے ہم صورت شاہ سے انشاءاللہ اپنے درد سے قرآن کا آغاز کریں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت اور فرمائے آمین